يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي صلقكم من نفس واحدة وصلق منها زوجها وبث منهما رجالا فقيرا ونشاءا واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد قاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديك كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وَكُلَّ بِدْعَافٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ فعوذ بالله السميع الذين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا تُنْفِقُوا مِنَ الصَّيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْكُمْ لَا تُظْلَمُونَ مغترم سامعين نوجوان ساتي ودراندين یہ صورت بقرا کی ایکد تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسلام میں انفاق کی سبیل اللہ کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے خصوصاً ماہ رمضان کے اندر چونکہ نبی علیہ رہا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اے اس افضل سب سے بہترین صدقہ اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا سب سے بڑا ثواب کن دنوں میں ہے کون سے صدقہ ہے عام صداقت ان کے رمضان ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ کرنا یہ سب سے بڑا عجم و ثباب کا صدقہ ہوا کرتا ہے اور اب العالمین نے انفاط کی شبیر غریب مشکل محتاج حاجت مند ضرورت مندوں پر اپنے حلال رسق کو خرچ کرنا یہ ہمارے فرائض میں مقرر کر رکھا ہے اسی لیے اللہ رب العالمی نے زکات کو فرض قرار دیا اور سطاق کو جو اپنے مال کا ایک مخصوص ہنسا سال بھر میں نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے ضرورت مندوں کو اس کو اسلام کا ایک رکن کرا دیا بنیام اللہ خن شہادت اللہ ارقام و عیتا و ص عام و رمضان و علبۂ من اس فتح عید شبیرہ ارب نے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 اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ تم لوگ خرچ کرتے ہو اس کا بدنا تمہیں پورا پورا دیا جائے گا ولا ذرہ برابر تمہارے نیکیوں کو نہیں گھٹایا جائے گا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ان کی فیصدی اللہ کی رقبت دلائی ہے اللہ تعالیٰ مناتے ہیں من ندی یقرض اللہ قرآن کون انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرد ہسنا کرز ہسنا دی قرض ہنسنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کے مخلوق پر خرچ کرنا یہ قرض ہسنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منگل ندی اللہ قرغ حسنہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرد حسنا دی فروزا بہو لہو اب آپ انسان اللہ تعالی کے راہ میں صدقہ کرے گا اور اللہ کو قرض دسنا دے گا تو اللہ تعالی اس کو بہت ہی زیادہ پڑھا کر کے دے گی اب کتنا پڑھا کر کے دے گے حضرت حدیث کے اندر آتا ہے بغرہ حدیث نبی علحت بنایا کہ جو جب بھی کوئی انسان اللہ تعالی کے راہ میں صدقہ کرتا ہے انہ یقر صدا کرتا اللہ تعالی بندے کے صدقے کو قبول کرتا ہے وہو بلمی نہیں اور اللہ تعالیٰ مرد مومن کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا کرتا ہے پکڑ لینے کے بعد گائیں ہاتھ میں لے لینے کے بعد آپ مت فور پی ہاں لہو کما جو جس دن سے مرد مومن نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اللہ رسول سر اللہ تعالیٰ اب روبانہ اس سڑکے کو بڑھانے لگتا ہے اور روبانہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ نے لکمت مسل اوہ مثل او کما تالا رہتا تھا یہاں تک کہ مرد مومن نے اگر ایک لقمہ کسی کو کو کھانا کھلایا تھا اس ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ کس قدر روزانہ پڑھاتا رہتا ہے یہاں تک جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بنتا قیام و رقے گا تو ایک لکما جو ہوگا وہ ہر پہاڑ سے بڑا بن چکا ہوگا اللہ رب العالمین کی حاضر و سواخ کا بڑا ہے انفاک بھی سبھی یہاں کا بڑا اونسا نقاب و مرتبہ ہے تیسری اللہ تعالیٰ کون ہے من یکرد اللہ منظر حسنا کون ہے کلما کرنے والوں جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں پردہ دے اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھا چاہ دے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جسے کم دیتا ہے وہی نہیں ترجم اور تم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس میں پرت کر کے جانا ہے میرے بھائی حدیث کے اندر آتا ہے جب یہ آئتنابی ہوئی ایک بڑے زمیندار صحابی تھے جن کا نام جن کی پنیاتی ابو دادا میں کیا کرے ابوتحدہ ابو التحلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کھیت میں باغیچے میں کام کر رہے تھے ایک بڑا باغیچہ تھا بہت سارے باغیچے تھے کھجور کے ایک بڑا باغیچہ تھا اس باغیچے میں پانی کا انتظام تھا بہت زیادہ کھجور کے درخت تھے اسی کے اندر انہوں نے اپنا ایک بگلا بنا لیا تھا اپنے اہل ویار کو لے کر کے وہیں رہتے بھی تھے اور اسی بات میں بہت سارے مویشی جانور بھیڑ بکڑیا بھی انہوں چھوڑ رکھی تھی جب یہ آیت نابل ہوگی کسی نے ان کو بتا کر کے بتایا صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نابل کی ہے کہ مندر ندی دلہ قبرا کون سب سے ہمیں کرب حس نہ دیشوں کے نبی ریساسان کے پاس آئے ہم ایک باتیں یاد رکھول ارو قرے دو رام کو کیا ہمارا رب ہم سے قرضہ مار رہا ہے کرد ہتنا ہم سے طرف کرتا ہے آپ نے شاپ میں بھلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے کرد ہتنا طرب کر رہا ہے نبی علیہ اللہ نے ان کو بتایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نادل کر دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کر ہمیں جو کرد ہتنا گا ہم اس کو خوب بڑھا چڑھا کر کے واپس لو پائیں گے کڑے رہے چلیں گے یا رسول اللہ اتنی خوش اِن خشید کا اِن حدیث کا فنان آپ کو میں گواہ بنانتا ہوں میرا فلاں باغیچہ جو ہے میں نے اس کو اللہ کا ترفی کو میں نے اپنا وہ باغیچہ اپنے رب کو قرضے میں دے دیا حدیث کے راضی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ تو میں آتے نخرتے ایک دو درخت اس کھجور کے اس باغ کے اندر ایک دو درخت نہیں پیس کہتے کھجور کے چھ سو درخت پروتے لگے لگائے ہاں موجود تھے اتنا بڑا باغیچا تھا چھ سو درخت تھے اور ہر طرف جو ہے موسم تھا سے لگے لگائے تھے انہوں نے فوراً اپنا تارا کی رحمت قرضہ دے دیا واپس گئے فورن جانے کے بعد اپنے درواز اپنے باغیچے کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں گھر کے اندر باغیچے میں جو بگڑا بنا ہوا تھا اسی میں ان کی بیوی امتحدہ تھی باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں بلند آواز سے یار امت دہدا یار امت دہدا خروجی اکرست ربی ہائے تھی اے امتحدہ کس خرچے اپنا سامان نکالو اور تم بھی باہر آ جاؤ کیونکہ میں نے یہ, بھا... یہ... میں نے یہ باغ اور یہ حجور کا باغ ہم نے اپنے رب کو خرچے بھی دے دیا ہے جیسے ان کی بیوی نے سنا ایک لگ نہیں پوچھ گچھ نہیں کہ آپ نے اتنا بڑا بازی اللہ چارہ پھران تو دے دیا کب دروازے کے باہر کھڑے اقرص رک دی حائے تھی ان بتہدا وہ خرجی اپنا رکھتی ہے کہ تم اپنا سام اٹھاؤ اور باہر آ نکل آؤ کیونکہ ہم نے یہ باغیچہ اپنے رب کو فردے میں دے دیا ہے وہ نئے فطرت نیت نیت فصرت اور ایک نب چوچ رہا کرنے کے بنا کہتی ہے رب ہے تل بے آپ متحدہ آج تک تم نے کتنے فائدے کی تجارت کبھی نہیں کیا تھا یہ سننا تھا یہ سن کر کے لیے اپنا سامان اور بچوں کو لے کر کے باہر نکل آئی اور پورا باغیشن کے حوالے ہو گیا امام احمد بن حمبر امام مسلم رحمت اللہ نقل کرتے ہیں حضرت بن رضی اللہ و تاران عنہ راوی ہیں کہتے جس دن ابو رضی اللہ و عنہ کا انتقال ہوا نماز جنازہ ادا کی گئی نبی عہصل آسام جنادے میں شریک ہوئی اور جب جنت البشی میں قبر کے اندر لا کر کے دسنا کر کے دعا کر کے شراغت کے بعد جب نبی واپس آنے لگے تو اس موقع پر حضرت ہمیں سمورا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ پیدل جا رہے ہیں میں نے اپنی سواری ڈھائی اور کہا یا رسول اللہ میں پیدل آ جاؤں گا آپ کے ہاں آپ اس ہماری سواری کر بیٹھے اور سوار ہو کر کے اپنے گھر جائیں ہم نے اپنے کچر پر اپنی سواری پر کو نبی علیہ السلام کو اور نبی علیہ السلام خان جب بیٹھ کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو چاروں طرف سے صحابہ کوئی کان لگا رہا ہے کوئی قریب آ رہا ہے کی دیشی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سمرائی، رضی اللہ تعالیٰ کہتے، میں جب قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ آپ کے زمان مبارک سے بار بار یہی شرمات نکل رہے ہیں جن کے لیا آج تمہیں تم نے اپنے بھائی جو ابو التحدہ کو بھی قبر کے اندر دسمانا ہے اس نے جو چھ سو درختوں والا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں آ کے سالوں پہلے خرچ کر دیا تھا صدقہ کیا تھا کم سب نے اب التحد کتنے جنت کے اندر سجور کے درخت ہوئے تھے اور اس او وقت سے لے کر کے آج تک ابو التحدہ کا وہ درخت جنت میں انتظار کر رہی تھی اور آج تمہارا بھاری اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے کہتے ہیں واپس میں مسلم احمد بین حمل کی نظر کہتے ٹھیک چھ مہینے کے بعد ام الحدہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ کا انتقال ہوا نبی علیہ صاحب کے ساتھ میں بھی اس خاتون امداد کے جنازے میں شریک ہوا اور نبیرے جنادہ نبر میں بھی پڑھائی قبر میں دفنا کے بعد جب واپس آنے لگے آپ آن، تو جب یہاں کے دبا مبارک سے پھر میں نے وہی سنا اے لوگ کم مل کم اے ان اس جس اور جس کو تم نے دفنایا جس نے بات خرچ کیا تھا لیکن سوہر نے خرچ کیا تو سو کی اس نے افغائی کی تھی اس کی برکت سے میں نے دیکھا جنت کے اندر کتنے درخت کھجوروں کے گچے لگے ہوئے اور اس تمہاری بہن کا پہ انتظار کر رہے تھے آج کی بھی اپنے مندر مقصود تک پہنچ چکی ہے میرے تعلیم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا دینا ان سات فیصدی ملنا یہ بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں امن ومان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والا سکاط ادا کرنے والا سبقات ادا دینے والا اپنے غریب مشکل محتاط یتیم پریشان ہر مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نہ وہ کبھی دنیا میں پریشان رہتا ہے نہ موت کے وقت پریشان ہوگا اور نہ تو قیامت کے اندر قیامت کے دن اس کو کوئی دو دو یہ بہت بڑی کسان سنائی جا رہی ہے اللہ بہن سے پونام جو لوگ اپنا مانند راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ بھی کہتے کرتے رات کو بھی دن کو بھی صبح بھی شام بھی خرچ کرنے کا ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور صرف رومانا لیا اور خرچ بھی کہتے کرتے ہیں تو ضرورت پڑی کو لوگوں کے سامنے دیتے ہیں اور اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں تو چپکے سے وہ سیدھا طور پر کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں اے ان کو ریا اور اور ان کا مقصد نہیں ہوتا صرف اللہ رب العالمین خراجی رکھنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا جو اپنا مان ہمارا دیا ہوا مان اپنے اشتہان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دن میں رات سیدھا پوشیدہ اور شاہری تالا کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں عند پرندر تو ان کا عزر تو ان کے ہی کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور وہ سنا رہے ہی وہ راہ نہ انہیں کوئی ہاتھ ہوگا اور نہ انہیں کوئی رم ہوگا خوف اور فرا خوفا جائیے و رہون اس کی عام طور پر متاثرین تصویر کرتے ہیں اور صحابہ کام فلا خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے اور حسن اور منال کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے کیا مطلب ہے انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اور دنیا اس کی چھوٹنے لگتی ہے بیوی بچے سامنے کھائے رہتے ہیں بیوی سیوا ہو رہی ہے بچے عیب ہو رہے ہیں یہ بنا بنایا بگلہ جو ہے ہو رہا ہے یہ دنیا بھر کے کاروبار جو پھیلے ہوئے تھے اس سے وہ محروم ہو رہا ہے ایک عجیب و غریب اس پر کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ساتھ رواتے ہیں اب اس موقع پر یہ دنیا کی تمام چیزوں کے چھوٹنے کا کوئی غرض اسے نہیں ہوگا نہ بیوی بچوں کے چوٹنے کا نہ بنا بنایا پہلا کے چوٹنے کا نہ روایت کے اور نہ کاروبار سے محرومی کا کوئی کم نہیں ہوتا کیا جتنی چیزیں وہاں چھوٹ رہی ہیں اس سے بہتر چیزیں اس کا انتظار کر رہی ہیں اس میں کس طرح پر اس کو سوچو وغیرہ اور اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا ایک عجیب جگہ لہایا جا رہا ہے لوگوں میں ہے زمین پر ہے روشنی میں ہے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 آسمان سے فرشتے ناول ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخواہ ہم تمہیں جہاں لے جا رہے ہیں وہاں تک کوئی خوف و در نہ کرنا یہ انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اس صدقہ اور خیرات کے برکت سے اب ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اس سے ابرحمان اور سلامتی نصیح کرے تو میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا اپنے ہاتھوں کو ذرا کھلا رکھنا مشکل محتاج ضرورت مند ان کے کام آنا یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کرنے کی تو فکر تھی فرمائی حقرق آباد اللہ الحمد اللہ وبرفا وسلام اللہ اعباد مصطفیٰ احمد نبی رہا دیروں کے کام آنا پریشانیوں میں شرکت کرنا اور مصیبتوں میں لوگوں کی ہمدردی جتانا اسلام میں نبی احتاصوں میں احادیث نے اس کی بڑی تضیرت بیان کی ہے حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ مروی آپ نے اس ساتھ فرمایا من صحیح مسلم حدیث من کہ مسلم پور من قرب دنیا نقص الله أنه قربة من قرب يوم القيامة نمبر دو ابن شاء فرمائيا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في دنيا والآخرة نمبر تاعت ومن ستر مسلما ستره الله في دنيا والآخرة نمبر جار والله في عون العبد ابد کی اونیا اور کماتارا یہ بڑی انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کے کام آنے کی بڑی تبیلت بیان کر دی گئی آپ نے ساتھ کہ اے لوگوں من نہ فسا مسلم پور تم بن کو ربی دنیا تم بن جو مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی تھی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 ن ف اللہ پورتم ان کو ربل کیا دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کیا اور دور کرنے دور کے دور, دور, دور کیا آپ رشا کرماتے ہیں نسل ہو انہو پورتم من قرب یوم مل اللہ تعالیٰ اس کے بدرے قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے مصیبت کو ٹال دے گا نمبر دو آبرشا سرمایہ وہ میت سرم اور جو انسان کسی تنگ کی کے ساتھ آسانی کرے جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ کرے گا اسے مہلت دے گا اور اسے قائم دے دے گا اس کے لیے کچھ آسانی پیدا کر دے گا سر اللہ فی الدنیا آخرا <وَالْآخِرَة> تو اس کے بدلے اللہ دنیا میں بھی اسے آسانی دے گا اور آخرت کی بھی ساری مشکلات تو اس کے لیے آسان بنا دے گا دنیا آخرت دونوں میں دے گا نمبر تین وہ رشتہ تارا مسلم وہارا مسلم جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی ایپ دیکھا اور اس عید پر پرنا ڈال دیا اس ایپ کو عوام کے سامنے نہیں لاتا من سطار اس جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیات پر پردا ڈالا سطار کی دنیا وعالی نے وعدہ کر رکھا ہے اس بندے کے دنیا اور آخرت کونوں جگہ وہ پر پردہ ڈال دیے نہ دنیا میں اللہ اس کو صحیح ہونے دے گا اور نہ میں اسی لیے صحیح بخاری کہ اللہ ہٹانا پرتا ڈال دیتے ہیں نہ میرے ٹرسان میں ساتھ روایا میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے بعد بھی اپنے کوئی فرشتہ نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے الوپ اور ان کے نقائت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو ان کو عام کرنا بدترین ظلم ہے جیسے ہماری عادت بن چکی ہے ایک ایپ کسی کے اندر ہمیں نظر آیا آ گیا تو اس کے آگے دو زیرو اور بڑھا کر کے ہم فوراً لوگوں میں سدرام کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ اپنا انجام سن لے جو موملوں کے کسی ایپ کو لے کر کے تمام لوگوں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے نبی فرماتی دن حصے کے میدان میں ایک انسان کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ پکارے گا سواری فوا کہاں ہے وہ بھی پریشان ہوگا کہ میرا نام لے کے کیوں پکارا گیا وہ کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے سامنے وہ بندہ آ جائے آپ فرماتے ہیں سارے اویل مرادری کے میدان میں پور اس طرح سے تق بات دیکھتے ہوں گے کہ وہ کون سے انسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نام لے رہا ہے اور بلا رہا ہے یا تو حقیہ کے میدان کا سب سے اچھا آدمی ہوگا اور یا سب سے برا آدمی ہوگا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے بس اس کے ساتھ چلتے ہی آیا اور رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا اب لوگ دیکھتے ہیں جتنا دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں لوگنے کے منقطر ہیں اتنے میں اللہ رب پورا آدمی رکن دے گا ایک لمبا سب پر اس کے اور لوگوں کے درمیان جیڑ دیا گیا اب اندر اللہ نے اس کو رکھ لیا باہر کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے نہ میرے ساتھ فرماتے ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور آگے آ جائیں وہ اندر ہاسپٹا آ کر سات سدا اور آگے بڑھتا ہے اللہ فرما اس او لوگ اور آگے آتا بار بار بڑھایا اور اس کا قریب لے گا ہمیں جب بالکل قریب آ گیا تو لوگ ہمیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کان میں دستتا ہے کیا فلا فلا تو نے کیا ہے فلا فلاں برائیاں کی ہیں اور ہم نے کیا ہے انکار کرنے کی مت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا بتا یہ گناہ دنیا میں کیا تھا تو کیا دنیا میں تیرے ایپ تو میں نے چھپایا تھا کہ نہیں کہتا کہ آپ کا کرم ہے دنیا میں سارے گناہوں پر آپ نے میرے پردہ ڈال دیا تھا مجھے دل پر رسوائی سے بچا دیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں میں نے تجھے رسوائی سے اور دلت سے محبوب رکھا اور تیرے گناوں پر پردہ ڈال دیا تو آج کے کے میدان میں سارے اولین جمع ہیں اور دیکھ رہے تیرے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کے تو تیرے پڑتا پر ڈالنے پر کے لیے پڑا فیس دیا ہے اور تیرے کان میں پوچھتا ہوتا ہے کہ میں تجارے کیا پوچھوں وہ بھی لوگوں کو پتا نہ کر سکے دنیا میں میں تیرے پیرے ہو پر کرنا ڈالا تھا تو آج آپ کے بھی پیرے سناہوں پر ہم نے پڑھا جا کر کے تجھے